مدنی چر کے ناظرین سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اس میں حاضر ہیں ایران شورہ بھی ہیں ہمارے مفتی سان صاحب بھی موجود ہیں اور آج کے ہونے والے مدنی مذاکرے کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے یہ ایک بات گفتگو ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ اللہ ایک تعداد ہے جو کہ اب فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی طرف رخ کیے ہوئے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا آج بھی کہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول یہ الحمد مدنی مذاکرے کا فیضان حاصل کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں تو ایک بات فیل ہوتی ہے کہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر لائیو دکھایا جا رہا ہے اور ایک بات یہ بھی اعلان ہو رہا ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی تو پھر بھی اتنی بڑی تعداد کا اس طرح آنا اور مطلب اس طرح کے جذبات ماشاءاللہ ان کے سامنے نظر آتے ہیں کہ عشاء کی نماز یا مستقل بیٹھے رہیں گے اور اب یہ خصوصی مدنی مذاکرے کی طرح رخ ہو گیا تو پھر وہ اب سہری کا ایک سلسلہ شروع ہوگا تو یہ سب کیا ہے یہ yeah. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اور اس پرفتن دور میں ایک بہت بڑا مدن انقلاب ہے کہ ایک تعداد ہے جس کے دل میں علم دین حاصل کرنے کی طلب مسجد میں حاضر ہونے کی طلب اللہ کے نیک بندے کی قریب سے زیارت کرنے کی طلب عاشقا نے رسول کی صحبت میں رہنے اور بیٹھنے کی طلب اور رات کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں گزارنے کی طلب اور ثواب کمانے کی ایک ہرس یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں اور مزید چاہیں تو ہمارے مفتی صاحب اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں میں تو اس پرفتن دور میں اس سے ایک مدنی انقلاب کا ہی نام دوں گا کہ جب مطلب ایک تعداد ہے جسے دیکھنا نہیں اتنی قریب سے شیشے کی فریم میں ایک بلٹ پروف شیشے کے پیچھے ایک شخصیت ہے اور نیچے اسکرین پر دیکھا جا رہا ہے جو کہ گھر پہ بھی دیکھنا ممکن ہے لیکن آیا جا رہا ہے کنونس آنا جانا اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارض کر دوں اس میں دعوت اسلامی کے مبلگین اور دیگر اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوششیں بھی اس میں شامل ہیں جو دعوت دے کر ذہن بنا کر انہیں اپنے ساتھ لاتے ہیں اور آنا جانا یہ بھی ایک یوں سمجھیے کہ ایک ذہن کو پاکیزگی بھی دیتا ہے اور نیکی کی دعوت کا ایک جذبہ بھی دیتا ہے تو یہ تو بہت عجیب سی ایک خوبصورت عجیب سی عجیب چیز غلط نہیں ہوتی بات چیزیں بہت خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور بڑی عجیب سے عجیب تر لگتی ہیں تو اسے دور میں یہ بھی ایک بڑا ہی نمایاں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وصف ہے اور یہ دعوت اسلامی کے حصے میں آیا اویل سنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے تاریخ اسلام کا اگر ہم اسلام و دین کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو بزرگان دین الی کاملین مشاک کرام کا ایک بڑا سلسلہ ہے کہ جن کی طرف لوگوں کے دل ایسے مائل ہوتے تھے کہ وہ مشقت تکالیفیں اٹھا کر بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے علم دین حاصل کرتے اور ان کے فیضان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے تو یہ انہی میں کہتا ہوں کہ ایک تسلسل جو چلا آ رہا ہے اس کا ایک حصہ ہے کہ آج کے اس دور میں بھی ہے اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں کن عاشقہ نے رسول بزرگوں کو یہ مقام مرتبہ حاصل ہو یہ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں اس پر کلام کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے تو میں آپ کے سوال کے ذمن میں یہ بھی دعوت دوں گا کہ جو گھروں پر بیٹھے ہیں اسلامی بھائی ان کو بھی چاہیے کہ عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں آیا کریں اور علم دین حاصل کیا کریں بلکہ اس کے لیے تو میں علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا اس کو ایک خاص الگ سے فضیلت بھی حاصل ہے کیا فرما دیا آپ مائک جی بالکل حدیث پارک میں اس کے کئی فضائل بھی موجود ہیں سفر کرنے کے حوالے سے کہ منسلہ کا تریقن صفی جو کسی راستے پر چلتا ہے کہ اس میں علم تلاش کرے علم حاصل کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے یعنی اللہ تعالی اس کو ایسے عمل کی توفیق تع فرماتا ہے کہ جو اس کو جنت, جنت کی طرف, طرف لے جاتا ماشا ہے اچھا یہ بھی چلو آپ کنٹینیو کیجیے گا صاحب کے ہم نے آج نیت کی ہے کہ اگر ہمارے دورانے سلسلہ آپ کی ہمارے اس سلسلے سے متعلق کوئی کال آئے گی تو وہ بھی انشاءاللہ ہم لے لیں گے ماشاند. اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں ہمارے سلسلے है. سے متعلق تو ظاہر ہے کہ مدنی مذاکرہ تو اب اختتام ہوا اب یہ مدنی مذاکرے کے میں ہے کہ ایک نیا سلسلہ ہے تو اگر اس سلسلے سے متعلق آپ اپنی کوئی سوال کرنا چاہیں مشورہ دینا چاہیں رائے دینا چاہیں تجویز دینا چاہیں اپنے اظہار اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو ہمارے آپ نمبروں پر کال بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ یہ آج سے ہم نے اس کا بھی سلسلہ شروع کیا مگر یہ یاد رہے کہ ہمارا دورانیا اتنا زیادہ نہیں ہے جی معذرت کے ساتھ جی سفر کے حوالے سے اور دوسرا امیر السنت کی بارگاہ میں آنا تو اس میں کئی اور باتیں بھی ہیں کہ جیسے ایک حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے بخاری شریف وغیرہ کے اندر حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو جبریل امین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر جبیل امین اعلان کرتے ہیں آسمان والوں میں تو آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں پھر میو الہ القبول فلاق اس کے بعد زمین میں اس بندے کے لیے مقبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی جو مقبولیت ہوتی ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر رکھ دیتا ہے اور ہمارا حسنِ زن ہے ایک کامل حسن زن ہے جس کا غلبہ ہے کہ امیر السنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ہمارے سامنے بالکل ان کی سیرت واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنا نیکی کی دعوت میں مصروف رہنا یہ آپ کے نمایاں وصف ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقبولیت بھی لوگوں کے دلوں میں رکھی گئی ہے پھر اس کے بعد ایک مسلمانوں کی فطری طبیعت کے اندر رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے برکت کے حاصل, حاصل کرنے کے لیے نیک مقامات اور نیک شخصیات کی طرف وہ سفر کرتے رہتے ہیں یعنی ان کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس مقام پہ جا کے دعا کریں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی ان کی برکت سے ہماری حاجتیں پوری ہوں گی مصیبتیں ہماری دور ہوں گی جیسا کہ احادیث طیبہ میں بھی موجود ہے کہ ایسے افراد کی وجہ سے اللہ تبارک کو تعالیٰ مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرتا مرحبا مرحبا ہے بہت, بہت پیاری ایک تا موجود جی جی جی بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہ افراد یہ جو آتے ہیں ان میں بڑی تعداد ہوگی جو علم دین جو امیر علیہسنت ترغیب دلاتے ہیں اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے آتی ہوگی لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو خاص طور پہ اسی لیے آتی ہے کہ امیر علیہسلمت کی برکتیں حاصل ہوں اور ان کے ذریعے ہماری جو حاجتیں ہیں وہاں جی دعا ہوتی جی ہے اور جہاں چالیس اللہ کے نیک بندے جمع ہوا اس پہ اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے تو یہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہیں ماشاءاللہ مدنی قافلے ہیں اور یہ مدنی مذاکروں کے اجتماعات ہیں بہت پیاری توجہ دلائی ہے ہمارے مفتی صاحب نے کہ یہ قبولیت دعا کے بھی مقامات میں ان کو لیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ کے نیک بندے یہاں جمع ہوا پھر عالمی مدنی مرکز سیزان مدینہ میں جو حاضر ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو امیر کی جو خصوصی توجہ اور خوشیاں ہوتی ہیں نا یعنی بہت دیکھ نا پیارے لگتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں کہ آپ کسی کو دعوت دو اور وہ آپ کی دعوت کو قبول کر کر کے پاس آئے کیا بات تو اچھا لگتا ہے نا یعنی ایک ایسی دعوت جس میں ہمارا خرچہ ہوا ہوا ہوتا ہے اگر وہ بھی قبول کر کر آتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے حالانکہ ہمارا دو دو چار پانچ سو روپے جا رہا ہوتا ہے پر ایڈ پر لیکن وہ چونکہ ہم نے دعوت دی ہے جب وہ آتے تو ایک قلبی خوشی ہوتی ہے یہ آئے تو یہاں تو نیکی کی دعوت ہے اور عزر وہ کون سی حدیث ہے جنت کے میوے جنت کے آ... جب تم جنت کے باغاز سے کیاریوں سے گزرو تو کچھ اس میں سے چن لیا, کرو لیا کرو لے لیا کرو تو اس پہ فرمایا کہ وہ علم کی سے ہیں علم کی مجلی سے ہیں جہاں مطلب کہ چن اس کو تو بہت خوبصورت تشبیہات دی گئی ہیں علم دین کی مجالس کو تو یہ یوں مطلب کہ مطلب مطلب آ... پرسو جب اس تربیت اجتماع کے حوالے سے مدری مشورہ تھا تو ہماری اسلامیہ نے توجہ دلا کہ یہ مہمان آنے اتار ہیں یعنی یہ جو آج ہے جو فیضان مدینہ میں آئیں گے تو ان کی خدمت کے لیے وہ جو مجلسیں بنی کہ بھائی ان کا یوں خیر رخ کرنی ہے ان کے سامان کی یوں حفاظت ہو تو جناب ان کے آنے سے جیسے ٹرین میں آتے ہیں تو ان کو بس پرووائڈ ہو ام، امین بھائی آپ تو نگران ہیں مجلس ہیں ذمہ دار ہیں ایک عرض کروں بڑا ہے راستے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس طرح کے کوئی وفود آتے تھے نا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ان کے لیے کھانے پینے وغیرہ کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے مفتی صاحب کیا فرماتے آپ یعنی کوئی آتا تو پہلے اس کے لیے کھانے پینے کے حوالے سے ہوا کرتا تھا کہ ان کے کھانے کا انتظام اور ان کو باقاعدہ مہمان بنایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جو اس طرح آتے ہیں نا ان کو ایک سمجھے کہ ہمارے ہم اپنے طور پر کہتے ہے ایک استقبالیہ ہے تو وہ مطلب ان کو اس میں بڑی رغبت اور بڑی اس کو فرحت نصیب ہوتی ہے اور صحابۂ کرم والے مردوان کو باقاعدہ ان کی مہمانی دی جاتی تھی اور وہ میزبان بن کر لے جایا کرتے تھے اور اگر ہم آگے بھی جاتے ہیں اور تو دیگر سیرتوں کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ ایک اہتمام کا ہونا جو ہے نا آنے والوں کے لیے تو یہ ایک بڑی خوبصورت اور دین کا ایک بڑا اہم ترین ہے اور جو اس طرح دین سیکھنے آتے ہیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مقاصد شریعہ کا بھی اس میں پا... پایا جانا اگر ہو سکے تو اس پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے یعنی تو حدیث پاک میں کہ جب پوچھا گیا کہ بہترین اسلام کون سا ہے تو فرمایا اتعام اتمام کھانے کا کھلانا تو اسی کے ذمن میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو صوفیائی کرام ان کے مزارات ہوتے ہیں ان کی خانقاہیں ہوتی ہیں ان کا ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلتا ہوا رہا ہے کہ اس طرح یہ لنگر خانے رکھتے ہیں یہ مہمان نوازی ہی کا ایک طریقہ کار ہے تو اس سے خلق کی خدمت بھی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے جس چیز میں اللہ تبارک و تعالی کا سب سے زیادہ قرب پایا وہ کھانا کھلانے کے اندر پایا ہے تو وہی مہمان نوازی کی ایک صورت اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے تو امیر علیہ سنت کے واقعی یہ مہمان ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو بڑی فرحت ہوتی ہے مدنی مذاکروں سے اور جب یہ لوگ اسلام بھائی آتے ہیں فیضان مدینہ میں تو آپ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں آباد ہے نا فیضان مدینہ کے آباد کہہ رہی ہے اچھا پھر یہ کہ شاید آپ نے وہ وقت دیکھا ہوگا تو امل سنت اپنے گھر پر لے جا کر کھلایا کرتے تھے یعنی okay. اگر میں کہوں کہ شاید یہ روزانہ okay. کا ہی معمول تھا تو شہید مزید ان دنوں امیل سنت نمازیں پڑھاتے تھے تو مغرب کی نماز کے بعد ایک تعداد مناسب گھر تھا فلیٹ تھا مناسب تعداد گھر جایا کرتی تھی اور اس سے دلیا اور روٹی تندور کی روٹی ہوتی تھی وہ, وہ سمجھیں کہ وہ دلیے دلیا دریا یہ گھر میں بن تھا یہ باہر نہیں امیر سنت یہ گھر میں بنا دیا جاتا تھا اور ایک بڑا پتیلا اس کو مطلب بنا دیا جاتا تھا اور اس میں سے دلیا بڑے اچھے تھال میں نکال کر پھر امیر سن خود وہ تھال اسلام بھائی میں رکھا کرتے تھے روٹیاں دیتے تھے اور اسلام میں پھر کھانا کھاتے تھے اور میلاسنت روزے سے تھے تو آپ پھر اپنا وہ افطار کا کھانا وغیرہ کھا کر پھر یہ عشا کی جماعت کے لیے نکلتے میلاسنت پھر عشاء کی جماعت اور یوں مسجد میں جا کر عشاء کی جماعت سے نماز ادا ہوتی تھی اور وہاں سے پھر آگے کے جدول ہوا کرتے تھے میں تو یہ کہ یہ ایک انداز ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس انداز نے بھی دعوت اسلامی کے آگے بڑھنے میں مداؤد اسلامی کی مضبوطی میں اس انداز کا بھی ایک اپنا بالکل, بالکل. حصہ ہے بلکہ شاہد کے پاس ابھی پچھلے دنوں مدنی مشورے میں حاضری تھی تو مفتی احمد یار خان صاحب کے حوالے سے ایک بات میں نے تحریر کی تھی کہ مہمانوں کے لیے پرتکلف دعوت کا اہتمام کرنا سنت ہے یہ ایک میرات المناجی کے حوالے سے میں نے پڑھا تھا یہ پوسٹ آئی تھی تو یہ ماشاءاللہ اس بیان ہوتا تو میں نے بھی لکھا تھا کہ اس طرح کا باقاعدہ خائی کا انتظام کرنا پھر یہی کہ ظاہر عالمی مدنی مرکز سیزان مدینہ میں جو بھی سہولت ممکن ہے اس میں بہتر کیا جاتا ہے تو آئیے مدن چل کے ناظرین کال ایک آئیے اس کو سنتے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں سل الحبیب صلی اللہ تعالی محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ و, و علیکم السلام و اللہ و برکاتہ آصف حسین آخصاری مدینہ سے حرض کروں ماشاءاللہ اللہ سلسلہ مذہبی مذاکرے کی محکم شروع ہوئے بہت ہی خوش آئند ہے کسی تحریر یا تقریر کی خوبیوں کا اندازہ ہر سامنے یا کاری کو ہو سکے یہ ضروری نہیں ماشاءاللہ اس سلسلے کے ذریعے امیر السند کے مذہبی مذاکرے کہ مزید مزنی پھول حاصل کرنے میں بہت مدد ملے گی اور مزید جو ہمارے میں ممالک والے بعد میں مدون یاترے میں شامل ہوتے ہیں اپنے اوقات کی وجہ سے ان کو بھی ان شاء اللہ اس سلسلے سے بہت کچھ اتنے سمجھنے پڑ گئے اللہ نگرانی شرح کو ہمارے مفتی صاحب کو امیرہ ٹاؤن برکات محل کو مزید نصیب کراشاء اللہ بہت بہت شکریہ ایک کا شکریہ ادا کریں گے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ کو لے آنی شروع ہو جاتی ہے اسلام بھائی کو یہ اچھا لگتا ہے اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے بہت بہت شکریہ اور حقیقت میں یہ بھی ایک مقصد ہے کہ جو آپ نے اس کے مقصد کو سمجھا ہے تو یہ بھی ایک سلسلہ کو کرنے کا مقصد ہے تاکہ ہم سنت کے بیان کردہ مدنی پھولوں کو مزید ہم اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر سکیں اچھا آج ایک بڑی ایک سن مدری چینل کے ناظرین نے بڑا اس کو محسوس کیا ہوگا وہ ایک بات چلی کہ فاتحہ کے حوالے سے کہ فاتحہ کا سلسلہ کیا جائے تو ابھی فرمایا کہ فاتحہ میں ایسی چیز پر دیا جائے جس کو مکمل کھا لیا جائے بہت خوبصورت یہ تو کمال کا مطلب یہ اگر عام طور پہ دیکھا جائے تو یونیک مدنی پھول خوبصورت سا ایک اچھوتا مدنی پھاشنا یہ اعلیٰ امام السنت رضی اللہ کے حوالے سے بیان کیا تھا جی کہ ایسی چیز پر فاتحہ دی ہے کہ جس کا ہر جز کھا لیا جائے کوئی جز ضائع نہ ہو تو اس پر پھر امیر سنت نے تفصیل بیان کی کہ ہمارے یہاں عام طور پر جو فاتحہ وغیرہ ہوتی ہو ہے وہ بریانی ایسی چیزوں پر ہوتی ہے جس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بعض پھینک دی جاتی ہیں بعض تو اس میں سے کھائی نہیں جا سکتی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں اگر احتیاط برتی جائے کوشش کی جائے تو ایسا ہو سکتا ہے جسے مسالوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کو بالکل آٹے کی طرح پیس دیا جائے تو ہر جز چلا جائے گا اسی طرح آپ نے کچھ چیزوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر ان چیزوں پر فاتح دے دی جائے اس زمن میں کافی ساری گفتگو آپ نے فرمائی تفصیلی شہد ہے حلوہ ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا جز جز یہ کھا لیا جائے گا کوئی جز اس میں سے کوئی حصہ اس میں سے ضائع نہیں ہوگا جب زیادہ گھروں میں باہر جو فاتحہ کا سلسلہ کرتے ہیں تو ان کے لیے اس میں ایک بڑا اچھی رہنمائی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بھی اگر فاتحہ کا سلسلہ ہے یا جو نیازوں کا اہتمام خاص کر ان دنوں میں کرتے ہیں تو اس کا بھی بڑا احتیاط ہو اور اس زمن میں آپ نے مزید سنی لیا ہے یہاں پر میں نگران شروع سے کروں گا کہ یہ جو آج رسالہ آیا ہے پیری مریدی کی شرع حیثیت تو اگرچہ مدنی مذاکرے کا ہی یہ تحریری مدنی ہے تو اس حوالے سے بھی کچھ اگر مدنی پھول مل جائے مدنی چلن کے ناظرین کو بھی تاکہ وہ یہ رسالہ بھی حاصل کریں اور پڑھیں بھی عام بھی کریں اس سے پہلے کھولیں ٹھیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم <سلام> السلام <ورحمت> و اللہ وبرکاتہ میرا نگرانی شہر سے سوال ہے کہ یہ جو مدنی مذاکر کی مدنی یہ اگر صبح بھی چلایا جائے تو بہت اچھا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ صبح تو وہ سلسلہ ہوتا نا کھلے آنکھ سلح اللہ کہتے کہتے اب ہے یہ کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کا یہ جو دعوت اسلامک جو مدنی چینل ہے نا اس میں اب ریپیٹ کی گنجائش بھی اب ہمارے پر بہت کم رہ گئی ہے مجھے وہ وقت یاد ہے کہ ہمارے پاس یہ ایف پی سی کہ جاتی ہے فکسڈ پوائنٹ چارٹ یعنی کہ کون سا سلسلہ کس وقت چلانا ہے تو شروع شروع میں سات آٹھ سال پہلے مطلب یہ کہ یہ سلسلہ تین دفعہ کر دو یہ سلسلہ دو دفعہ کر دو مطلب بھرنا ہوتا ڈبل بارہ گھنٹے تو اسکرین پہ دینے دینا ہے اور اب ہمارا یہ سلسلہ ہے کہ کسی کو اگر کوئی سلسلہ دینا ہے ریکارڈ کرنا ہے تو پہلے باقاعدہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اوقات میں گنجائش ہے یا نہیں ہے پھر وہ ٹائمنگ کے بھی مسائل ہوتے ہیں تو یہ ہے یہ اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے کہ آپ کے مدنی چینل میں اتنے براہ راست سلسلے بھی ہیں اور پھر ماشاءاللہ ایک فریش ریکارڈڈ سلسلے ہیں تب اس میں اس کو دوبارہ کہیں ریپیٹ کے طور پر لے لینا یہ دیکھیں آپ کی یہ خواہش یا فرمائش یہ مجلس نے سن بھی لی ہوگی تو کیا ہوتا ہے اللہ خیر فرمائے بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا ہاں امین نے سوال کیا پیری مریدی کی شرعی شرعی حیثیت اس دور میں کہ جہاں پر یہ بھی ایک عجیب و غریب سلسلہ ہو چکا ہے پیری مریدی کے حوالے سے لوگوں کو ایک تو پیری مریدی کے حوالے سے کنفیوژن بہت رہتی ہے کہ یار یہ کون سا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہمارے ایک پرابلم یہ ہے کہ جب لوگوں کو جو بات نہیں پتا تھی نا پتا چلتی تو لوگ سمجھتے کہ نئی بات ہے مطالعہ ان کا نہیں ہے حدیثیں انہوں نے نہیں پڑھی اور بزرگوں کے سیرتوں کو اور ان کے دیگر چیزوں کو انہوں نے دیکھا پڑا سمجھا نہیں ہے اب جب ان کو کوئی نئی بات سامنے آ رہی کہ یہ کیا نئی بات لے کر آ گئے یہ کیا نئی بات لے کر آ گئے تو نئی بات نہیں ہوتی آپ کے لیے وہ بات نہیں اس لیے کہ آپ کی معلومات نہیں ہے پیری بوری یہ صدیوں پرانا سلسلہ بلکہ اگر اس کی اصل دیکھیں جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیت کرنا ثابت ہے تو پھر اس سے کئی ایسے مضامین نکلتے مدنی پول نکلتے ہیں جو ماشاءاللہ اللہ جب رسالہ پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا آپ کو تو یہ باقاعدہ رسالہ لینا چاہیے پڑھنا چاہیے بالخصوص وہ طبقہ جو پیری مریدی کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہے باقاعدہ اس کو دینا چاہیے کہ وہ اس کو پڑھیں سمجھیں تاکہ انشاءاللہ ان کی اس سے معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ پیری, پیری مریدی کی اہمیت کو بھی سمجھیں گے کہ اس میں نفا ہی نفائے نقصان تو ہے ہی نہیں نسبت ہی نسبت یہاں دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں کہ اس سے تعلق اس سے تعلق اس سے تعلق ہے دنیا میں یہ لوگ کام آئیں گے اسی طرح بزرگوں سے تعلق قائم کیا جاتا ہے پیری مریدی کے ذریعے کہ یہ دنیا میں تو کام آتے ہی ہیں مگر اصل میں یہ آخرت کے معاملے میں بڑے کام آتے ہیں نزاق کے وقت کام آتے ہیں قبر میں کام آتے ہیں حشر میں کام آتے ہیں قیامت کے روز ان کا کام آنا ہے اور ان کے گروہ میں اٹھنا یہ ایک مطلب ایک بڑی سعادت کی بات ہوگی تو ہمارے ان سے تعلق ہوگا تو الحمدللہ جب تعلق ہوگا تو ان کے گروہ میں اٹھنا بھی نصیب ہوگا اللہ نے چاہ تو یہ ہم کو پہچانیں گے اور رب نے چاہا کہ جن کو حکم ہوگا کہ رکو اور جنت میں لے جاؤ تو کیا عجب کہ یہ ہمیں پہچانیں اور ہمیں یہ جنت میں لے کر چلے جائیں یا دنیا میں لوگ بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات قائم کرتے ہی ہیں تو اصل تو بڑے لوگ یہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنی معرفت سے نوازا ہوتا ہے اور جو شریعت متحرہ کے پابند ہوتے ہیں اور ہمیں شریعت قرآن و سنت پر چلانے کی یہ کوشش کرتے ہیں تو ان کے دامن سے وابستہ ہونا چاہیے اور اس میں ایک سلسلہ پیری مریدی کا بھی ہے تو یہ رسالہ میں مدنی چینل کے تمام عاشقہ رسول سرچ کروں گا سوشل میڈیا کے تمام اسلامی بھائیوں سرچ کروں گا کہ یہ رسالہ پیری مریدی کی شرعی حیثیت یہ لازمی طور پر لیں اور اسے پڑھیں اور اس کو عام کریں ان تعالی اللہ تعالیٰ اس سے بہت ساری معلومات بھی ملیں گی اور اللہ نے چاہتے کنفیوژن بھی دور ہوگی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ایک دو سوال آیا کہ فیضان صاحبہ کیا مراد مدری مذاکرے مدری, میں مدری مذاکرے مدری میں اس کا جواب وہی صحیح ہے جو بابا نے دیا تھا اور کیا جواب ہوگا کہ یہ بزرگوں کی برکتیں کہ یہ فیضان تو ایک ماشاء دعوت اسلامی کا فیضان لفظ فیضان یہ بھی دعوت اسلامی کی ایک پہچان بن چکا ہے کہ اور یہ ایسا اسی پہچان پیش بن چکا ہے کہ ماشاءاللہ اس کا فیضان ہی جاری ہے فیضان کا بھی فیضان جاری ہے اللہ تعالی خیر و برکت عطا فرمائے کچھ کالس لے لیں جی عبد الرحب بتاری بہت مدیہ کراچی سے نگرانی شرح کی بارشاء اللہ سلسلہ لکھ رہا ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلے کے ذریعے مدنی مذاکرے کی ایک اہمیت ذہن میں بیٹھ رہی ہے دلوں میں اس کی اہمیت جا کر ہو رہی ہے مدنی علم دین حاصل کرنے کی نیت بڑھ رہی ہے لوگوں میں نیت میں کی حاصل ہوتی جا رہی ہے یہ تھی کہ جیسا کہ مدنی مذاکرے کی مدنی سلسلہ وجہ سے مذاکرے کی اہمیت بیٹھ ذہن میں ہم کیا ایسی چیز کریں مدنی بھی ہمارے ایک مدنی کام ہے بارہ مدنی کاموں سے تو کیا جو ہمارے مدنی کام ہیں ان میں کیا ایسی چیز کی جائے کہ جن کے ذریعے ان مدنی کاموں کی ایک اہمیت پوچھا لوگوں کے دلوں میں اس پر برائے جزاک اللہ خیرہ آمین دیکھیں مدرسۃ المدینہ بالیگان اس کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے قرآن کریم کے پڑھنے سیکھنے اور سمجھنے کی اہمیت بیان کرے درس فیضان سنت ہے اسی طرح آ, ہفتہ وار جتمات ہیں مدنی قافلے ہیں تو اس میں راہ خدا ازلا میں سفر کرنے علم میں دن حاصل کرنے اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ پانے کی اہمیت بیان کریں گے تو اہمیت اور فضیلت یہ دو اتنے امپورٹنٹ میٹر یعنی ایک اہمیت کا پر لے لیں اور ایک فضیلت کا پر لے لیں جب یہ دو پر کسی کو لگ جائیں اور سمجھ میں آ جائے نا پھر اس کی پرواز ہی کچھ اور ہو جاتی ہے تو بہت سارے کام ایسے ہیں جن کی یا تو لوگ اہمیت کو نہیں سمجھتے یا فضیلت کو نہیں سمجھتے تو اہمیت بھی ہوتی ہے فضیلت بھی ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں ہمارے نگران اور ذمہ داران اور مبلگین کو آنا چاہیے کہ اس کام کی اہمیت کیا ہے اور پھر اس کی فضیلت بھی کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے کافی سارے مدنی کام ہیں جن کے کرنے کی حص اور لالچ پیدا ہو سکتی ہے کل چلائیے اس میں یہ بھی میں جیسے ابھی اسلائی نے بتایا کہ یہ مطلب ہم اس سے مدنی کاموں کے حوالے سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو کہتے ہیں نا صحبت مرشد نیکلو کی صحبت جو ہے تو میں اس پر ضرور آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ جو اسلام بھائی ہم سے وابستہ ہوتے ہیں تو مدنی چینل اور خاص کر مدنی مذاکرے کا جو سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں ہونے والی گفتگو اور اس میں ملنے والی تربیت یہ میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے قریب لانے کا ایک بہترین ذریعہ بہترین ذریعہ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے ایک تو یہ آنے والوں کو دیکھیں گے اور اتنی تعداد دین سیکھنے آتی ہے اسلام سیکھنے آتی ہے پھر یہ پتا چلے گا اسلام و دین پر عمل کرنا مشکل نہیں آسان ہے عادت بنانے مس... ایک بار عادت تو بنے اب عادت ہی نہیں بن پا رہی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے مشکل لیکن جب اتنے سارے لوگوں کو امامہ پہنتے ہوئے داڑھی رکھتے ہوئے آتے ہوئے جاتے ہوئے سیکھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے دیکھیں گے آتے ہیں جب نئے لوگ عالم مدی عمر کے فیضان مدینہ میں داخل ہوتے ہیں نا تو ایک شوق ان کو لگتا ہے نا کہ یار یہ کیا ہے یہ کون سی دنیا میں ہم لوگ آ گئے گلی کے اندر آتے ہیں تو پتا چلتا ہے گلی میں بھی کوئی ایک مطلب کہ مدنی دنیا آباد ہے تو بڑا اسی خوبصورت سا ایک منظر ہوتا ہے مدنی مذاکرے میں آئیں بھی اور لائیں بھی شاید. مدنی مذاکرے کے حوالے سے میں آج کی ایک بات جو میرے لسنت نے بیان کی اس سے جو ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جیسے یہی فاتحہ کے حوالے سے بات ہوئی تو امیر سنت نے پہلے کچھ اور چیزوں کی ترغیب دلائی پھر درمیان میں حلوے کا ذکر آیا تو آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ یہ لوگ اس پر جو ہے وہ مزاق بناتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر اس پر امیر علیہ نے فرمایا کہ یہ چاہے اپنے سود کے پیسے کے حلوے کھاتے رہے ہیں رشوت کے حلوے کھاتے رہے ہیں ان کو اس یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی اس میں جیسا بھی آپ بھی گفتگو کر رہے تھے کہ پیری مریدی کی باتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں ہی کہ کون سی نئی بات آ گئی اور اس طرح تو ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسا ایک مقولہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ محسوس ہونے لگے تو بہت ساری باتیں ایسی کہ جو غلط ہیں ان کو اتنا بولا جاتا ہے اتنا ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ بہت بڑے طبقے کے ذہن کے اندر یا ایک طبقے کے ذہن کے اندر بہت بڑا تو میں نہیں کہوں گا یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ چیز غلط ہی ہے حالانکہ اس کو دیکھا جاتا ہے تو وہ اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے بالکل عکس ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے شریعت متحرہ کے قواعد اصول اور ضابطے اس کے ٹھیک ہونے کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعض لوگ ایسی اس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ چیز ہے ہی الٹ بالکل جس کی مثال جو ہے وہ بداعت کے طور پہ آپ لے لیں کے بداعت کے بارے میں ایک ایسا کانسیپٹ ذہن کے اندر بٹھا دیا گیا ہے کہ گویا کے ہر نیا کام جو بھی ہوگا وہ ناجائز و حرام ہے چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دینی اعتبار سے ہو یہ ایک ذہن بٹھا دیا گیا حالانکہ جو احادیث طیبہ ہیں اس میں واضح طور پہ یہ فرمایا کہ جو چیز اللہ نے حلال فرمائی وہ حلال ہے جو حرام فرمائی وہ حرام ہے اور جس سے اللہ تبارک و نے بغیر بھولے سکوت فرمایا وہ تمہارے لیے معاف ہے اب اس حدیث کا تقاضا قاعدہ یہ ہے کہ جو نوپید چیز ہوگی نئی چیز ہوگی وہ حلال اور جائز ہوگی جب تک کہ شریعت متحرہ اس کے برخلاف یعنی اس کے ناجائز ہونے کے بارے میں نہ فرما دے لیکن ہمارے یہاں اس کا بالکل الٹ ذہن بنا دیا گیا یعنی شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک کوئی نص تمہارے سامنے نہ آ جائے کہ جو اس کے ناجائز ہونے کا تقاضا کرے جب تک قرآن و حدیث سے اس کا ناجائز ہونا ثابت نہ ہو جائے اس کو ناجائز نہ کہو لیکن ہمارے یہاں ذہن یہ بنا دیا گیا کہ گویا کہ یہ چیز جو ہے اصل ناجائز ہے جائز ہونے کے لیے تمہیں کوئی دلیل تلاش کرنا پڑے گی حالانکہ ایسا نہیں ہے اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس پر ہم غور کرتے ہیں تو ایسا ان کو معروف کر دیتے ہیں کہ اگر بندہ اس کو غور نہ کرے اور اس کی بے بے بیسک پر نہ جائے دیکھے نہ تو پتہ چلے گا کہ یہ چیز غلط ہی ہے تو اس بارے میں بھی ذہن رکھنا چاہیے کہ جو چیز اصل ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو معلومات ملتی ہے تو جو قرآن و حدیث بتا رہی ہے جو علماء سنت اس کی روشنی میں بتا رہے ہیں اس کو ہی سمجھنا چاہیے ماشاء اللہ کون چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اتاری باب المدینہ کراچی ساتھ کر رہا ہوں نگرانی شورا شعرہ دامد بتاتے ہوں کی بارگاہ میں عرض ہے الحمدللہ للہ یہ مدنی مذاکرے کی مدنی محک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے الحمدللہ للہ اس میں بہت ہی پیارے مدنی پھول الحمدللہ للہ بیان کیے جا رہے ہیں اور سننے سے تعلق رکھتا الحمد للہ بہت مدینہ مدینہ اور باقی ایک نگرانی شورا کی بارگاہ میں ایک سوال یہ تھا کہ ابھی جیسے کہ مدنی قافلے کی تیاری کے دن ہیں تو اس میں عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ملاقاتوں وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے تو پھر اس میں مدنی مذاکرے کی دیکھنے کی کیا ترکیب ہو اور ملاقاتوں کے حوالے سے کیا ترکیب ہے حوالے سے اگر تمہیں مدنی دور آپتا فرما دیں تو مدینہ مدینہ اللہ آپ کو خوش رکھے آمین اسلام آمین و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ بالکل ملاقاتیں کریں اور مدنی قافلوں کی دعوت دیں مدنی قافلوں کی دعوت دیتے تھے اسلامی بھائیوں کو جمع کریں اور جمع کر کے مدنی مذاکرے میں لے کر آ جائیں انشاءاللہ اور دیکھیے یہ مدنی مذاکرے میں آنے کے بعد مدنی کافلوں میں اور مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی فائدہ ہوگا اسلامی بھائیوں کو بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ نیکی نکی کی دعوت اور مدنی قافلوں کی دعوت کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا ماشاءاللہ کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ محمد کاشفی ڈیویژن دھارا والا سے بھائی صاحب ابھی جس طرح مدنی پول ارشاد پر سفر کے بارے میں تو ابھی الحمد للہ ابھی پچھلے دنوں میں ہم چھیاسٹھ اسلامی بھائی فضان مدینہ میں نماز کورس کر کے پنجاب اپنے گھر واپس پہنچے دس تاریخ کو دس کو یہ ہمارا کورس شروع ہوا تھا تو اگر آٹھ نو دس محرم جس طرح آگے چھٹیاں بھی آ رہی ہیں تو سب جہاں بھی اسلامی بھائی ہمارے رہ رہے ہیں اگر ان کو مدنی قافلوں یا سفر کروایا جائے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور ہمارے اسلامی بھائی گھر سے باہر نکل کے انشاءاللہ شاء کی جو فضیلت اس کو بھی سمجھیں گے اس کے بعد آپ کو مدنی پولیس السلام علیکم و رحمتہ اللہ, اللہ السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ آج کے مدنی مذاکرے میں بھی امل سنت نے بڑی زوردار اس میں ترغیب دلائی ہے عاشورہ مدنی قافلہ عاشورہ مدنی قافلہ عاشورہ مدنی قافلہ اور تمام عاشقان رسول کو چاہیے کہ خود بھی ان مبارک دنوں میں مدنی قافلوں میں سفر کریں اور اسلام بھائی کو مدنی قافلوں میں سفر کی ترخیب دلائیں اور آپ بالکل مدنی مذاکروں میں آئیے سنیے اسلامی بھائیوں کو لائیے کہیں اجتماعی طور پر جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھیں ان اللہ اس کی دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد آپ پائیں گے ماہنما فیضان مدینہ بھی جو ماہ محرم الحرام کا آ چکا ہے اس کو بھی ضرور حاصل کریں ان شاء اور اس میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی آپ کو آگہی بھی ہوتی ہے جو بالکل پچھلے دنوں ہی کچھ یا ایک آدھ ڈیڑھ ماہ میں ہی کوئی ایسے مدنی کام ہوئے بھی ہوتے ہیں تو دعوت اسلامی کی اے دعود اسلامی تیری دھوم مچی ہو کے مچی ہے کہ عنوان سے الحمد اس میں بہت سارے پیارے پیارے آپ کو اپڈیٹس ہوتے ہیں تو یہ ضرور لیں اور اس میں ایک بڑا انوکھا موضوع بھی ہے گھر اور سسر ایسا لگتا ہے کہ سسر کو اپنی ذمہ داریاں گھر میں رہ کر کیا پوری کرنی چاہیے شاید ہو سکتا ہے کہ اس پر انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہو تو اس میں چھبیس مدنی پھولوں کا مدنی گلدستہ بھی ہے اس میں یہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ جو واٹس اپ کرتے ہیں یا مدنی پھول جو آپ سوشل میڈیا پر جو بھیجتے ہیں تو یہاں سے بھی لے کر آپ بھیجیں گے تو ایک مضبوط ترکیب ہوگی کہ اس میں ان شاء اللہ تو یہ محرم الحرام اکتوبر دو سترہ کا یہ ماہنامہ فیدان مدینہ مقتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے اور اسے پڑھیے اور دوسروں کو بھی اس کو پہنچائیے اور اگر ممبر نہیں بنے تو اس کے ممبر بھی بنی اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت دیجیے انشاء اللہ تعالی کل مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرے کی مدنی محق اچھا ایک کال لے لیتے چلیں انا من سلطنت عمان محمد علی سلطنت امان یہ میرا دوست ہے جگر ہیں حضرت مولانا عمران اطاری صاحب اور رکن شرح امین اطاری صاحب اور حضرت مفتی حسن اتاری دامت برکت العلیہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جب دیکھتا ہوں چہرہ مبارک نگاہ شرا کا امیر علی سنت کا اور مفتی اکرام کا تو دل تو اس طرح لگتا ہے کہ جنت کا کوئی باغ میں بیٹھ کر تقریر سن رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا دل دلینہ میں میرا مدینہ میں میرا مدینہ جا بھی مدینہ میں میرا دل بھی مدینہ میں میرا روح بھی مدینہ میں میرا روح بھی مدینہ میں میرا روح بھی مدینہ میں میں جی ہوں یہاں کے شامرا روح بھی مدینہ میں سلطنت عمان سے ماشاءاللہ عاشقِ رسول کی آپ نے آواز سنی داود اسلامی سے محبت کرنے والے کی آپ نے آواز سنی اور بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا حوصلہ افزائی کرنے کا اللہ کریم آپ کو بھی دنیا خط کی برکت نصیب فرمائے اللہ نے چاہا تو کل مدری مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرہ تو ہوگا ہی گیارہویں شب تک انشاءاللہ شاء مذاکرے کے مدنی مہک کے سلسلے میں پھر حاضری کی نیت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد